بسم الرحمن الرحیم صحمن ورحمۃ اللہ صحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلہ سہن الباشہ ورثہ غرف اور علام وشہ اور باقی تمام ورثہ غرف اور بارہ دان خان صانی صاحب کو شموسن سلام سلامت کرتے ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے اج درج نمبر اکاسی ہے ایٹی ون اور داوا اوراد ہے ہم سب میں سے آج درج نمبر آٹھ ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں آپ لوگوں کو وضاح و گزارشات پہنچا دیا یہ مقدس کلمہ جو ہے سات بنیادی اعتقادات پر مبنی ہے اور انتہائی پر نور کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے شباغ کائنات کے اندر کوئی بھی شے عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور وہ ذات یا اختار بے نیاز بادشاہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللّہ علیہ وسلم جس کے تمام حسلتیں پاک اور طیب ہیں اور <تصفح> اللہ کے پیارے رسول ہیں اللہ کے بج بیجے ہوئے اللہ کے پیارے رسول ہیں علی الولی اللہ علی علیہ السلام اللہ کا مقرب ترین مندہ اللہ کا دوست اللہ کے دین کا مددگار اللہ کی مومن بندوں کا اللہ نے سر پر بناخر بھیجا ہے علین ولی اللہ عالیہ اللہ محبوب بھی ہے كیوں ولی بے معنی فائل بھی آتا ہے محفول بھی آتا ہے تو علی اللہ علیہ اللہ كا محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے وہ فاطمہ تو اللہ اور حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہ اللہ تعالی کے بہتر کمال معرفت کے ساتھ عبادت و بندگی کرنے والی اللہ كو سر تعلیم ہم رہنے والے اللہ کی بندی ہے اور اللہ کے ایک مہنسانوں ہونے تھے حق بندگی ادا کرنے والی اے پاک و طیب معص و ماں ہستی ہے الحسن دو عظیم ہنستیاں جن کا نام ہی پاک و طیب ہے چونکہ حسن حسین عانیہ قابل تعریف قابل ستائش اور اچھے اچھے پاک و طیب حسلتوں کا مالک دو ہستیاں صفت اللہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہستیاں ہیں منتخب ہستیاں اللہ کی طرف سے اور اللہ مبہم رحمۃ اللہ ان سب سے اللہ سے رسول سے علی سے فاطمہ سے حسن حسین علیہ السلام سے ان سب سے سچی محبت اور مدت رہنے والے قول اور فیل اور عمل دونوں سے ان کی پیروی کرنے والے قول و فعل ہر لحاظ ان سے دل و جان سے محبت کرنے والے ان کی سیرت اور کردار پر عمل کرنے والے ان سے یا ان سے محبت کرنے والے تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور والا مبغزی لعنت اللہ اور ان سے دل سے زبان سے عمل سے کسی بھی طریقے سے بو دشمنی نفرت عداوت کینا دلوں میں رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دہتکار دے اپنے رحمت سے دور کرے محروم کرے یہ ساتھ ایمان افروز کلمات پر مشتمل کلمہ طیبہ کا مختصر ترجمہ توضی جو ہے چار پانچ درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچا دیا اور ابھی جو ہے آگے اولاد خمسہ شروع ہوتی ہیں تو کلمہ طیبہ کا پڑھنا آپ لوگوں کو بتایا یہ ایک باعث ثواب عمل ہے ہاں جی اگر کوئی اس کو اولاد کے طور پر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھے تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن کوئی اس کلمے سے بغض رکھے جی اس کلمے کے اندر موجود یہ ساتھ ایمانیات پر مشتمل کلمات سے کسی کو انکار کرے تو وہ نرواشت سے ہٹ جائے گا کیونکہ نرواشی نو کے نو کلمہ ہمارے ایمانیات پر مشتمل ہے نرواشی ہونے کے لحاظ سے اس کو ان ایمان افروز کلمات جی کے معنیٰ مفہوم پر ایمان رکھنا واجب ہے ہاں جی یہ ہمارے ایمانیات میں سے ایمانیات جب تک انسان کا نہیں ہو اس مسلک کا ممبر ہی نہیں بنتا ہے لہٰذا اس مبارک کلمے کے معنیٰ مفہوم پر ایمان رکھنا سعد نقات پر ہماری ایمانیات میں شامل ہے باقی اس کا پڑھنا نمازوں کے وقات کسی بھی وقت جو ہے اچھا وقت میں پیدا ہو تو یہ باعث ثواب اور اجر ہے اور نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ پاک پر طیب کلمہ جس کے بعد انسان شرک سے نکل نہیں سکتا اور اپنے عمدہ سے کفر شرک کو نفی نہیں کر سکتا وہ ہاں جی کفر شرک سے انسان کو نجات دین آنے والا جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ ظلم الظم ہاں جی وہ کلمہ لا الہ اللہ, علیہ علیہ اللہ, اللہ ہے. وہ اس مقدس کلم کے اندر ہیں پھر کفر سے نکلنے والے مقدس کلمہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر سے نکل آتے ہیں ان دو کلمے کے بغیر تو انسان کفر شری سے اس کو نجات ہی نہیں ملتی ہے ہاں جی یہ دو مقدس کلمہ ہیں جس کے تکرار سے ہمارے اندر سے شرک ختم ہو جاتی ہے اور ایمانیات مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے توحید لائی اور رسالتِ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط ہوتی جلی جاتی ہے باقی علی اور البید سے محمد مدد انسان کو نفاق سے نکال دیتے ہیں ہاں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں جب کسی شخص کے بارے میں شک ہو جاتے تھے کہ یہ مومن سچا مومن ہے اور منافق ہے تو ہم اس کے سامنے علیہ السلام کے فضائل بیان کی کرتے تھے تو جو سچے مومن ہیں وہ خوش ہو جاتے تھے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتے تھے ہاں جی اور خوشی کے آسان نمایاں ہوتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ تو سچا مومن ہے اور منافق کے چہرے پہ ہاں جی لکیریں آ جاتے تھے پیشانی پہ اور اس کے جو ہے چہرے کے رنگات خود بہت آٹومیٹیکلی بگڑ جاتے تو ہم آرام سے سمجھ جاتے تھے یہ جو ہے منافق ہے بظاہر مسلمان اندر سے مسلمان انی ہی مومن نہیں ہے تو ذہنی کا نام نفاق سے انسان کو نجات دینے ہیں لیے محمد و علم محمد کلم طیبہ علین ولی اللہ اور پاک کلم علیہ و علین اور باقی پنجن پاس ہے ہاں جی محبت محدت این ایمان ہے لہٰذا اس مقدس کلم ایک اور طوالہ طبال بھی انسان کی اور تمام مردات کی فطری ایک کیفیت ہے اور ایمانیات میں شامل ہیں یہ نہیں ہو سکتا انسان کو اپنے دوستوں سے محبت نہ ہو اور اپنے دوستوں سے چاہنے والوں سے معبد نہ ہو یہ ناممکن ہے اور انسان کو اپنی دشمن سے نفرد نہ ہو اور دشمنوں سے دشمن دوستی کرنے والے سے نفرت نہ ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا انسان کے فطرت میں موجود ہے اور اس کا کلام حبیم رحمۃ اللہ علامہ اس فطرت کا اقرار ہے عرضی اسلام اے فطرت کے مطابق ہے اس کل مزید اسی فطرت کا معرار کرتے ہیں اگر ہمارے دل میں سچی محبت مدت اللہ رسول محمد عالم محمد سے ہو تو ان کے چاہنے والوں سے فطری طور پر محبت ہو ہی جاتی ہے اور جن کو جو ہے اللہ رسول محمد عالم محمد سے سچی محبت مدد نہ ہو تو پھر انہیں ان کے دشمن اور دوست میں کوئی فرق ان کے دل و دماغ میں نہیں رہتے وہ سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ جو ہے ان ہنسیوں سے سچی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے لہذا یہ ایمانیات میں سے ہے یہ اس ایمانیات کا اقرار ہمیشہ پڑھتے رہنے سے آپ کی ایمانیات مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے اور آپ کے آخرت میں نجات کا بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے جنگرہ اس کے بعد اوراد خمسہ شروع ہو رہا ہے اور سور خمسہ جو ہے السل اللہ عظیم سے مبارک علم اوراد شروع ہو جاتا ہے تو استا اللہ العظیم ہاں جی یہ مبارک علمہ ہمیں تین دفعہ پڑھنے کا جو ہے میں حکم ہوا امیرکمبی صدر نی رحمۃ اللّہ علیہ نے تو اسیم استاٰفر اللّہ العظیم استاٰ اللہ الظین اللہ اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََ القیوم و یہ توبہ یہ جو ہے استقل میں یہ جملہ جو ہے یہ سفل الاصل توبہ تک یہ توبہ کا جامع ترین الفاظ میں سے یہ بھی توبہ کے الفاظ میں سے اذن گرامی اس جملے کو ارار کرتے ہوئے حقیقت میں آپ ہر روز پانچ مرتبہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے عظیم اسما کو بشم اللہ کر تو اس مبارک علمات کی مخصوص حد تووں کو بتا دوں تو فرمتِ اجتاخ اللہ تو یہ لفظ اجتا جو ہے یہ عربی ادب کے لحاظ سے استغفرا یہ استغفر استغفرو اجتفارن سے اس کو باب استفعال بولتے ہیں ہاں اور اس کا اصل مادہ غا فرا یہ آخرو اور تن کا معنیٰ اس کا اصل لوبی معنی لکھا ہے استاح فرا اسماد غا ہے عربی کی بہت مشہور قدمی کتاب ہے عطاغتیہ معنی لکھا ہے طاغتیہ کے معنی چھپانا پوشانیدن دن یہ معنیٰ تو پھر فر غا فرضم بہو یہ کیا مطلب ہے یعنی گناہ کو چھپایا گناہ بخشا دونوں معنی میں آتا ہے تو اشتاح و فر اللہ کا معنی اب کیا ہو جائے گا آستہ فرغمانہ یہ ہو جائے گا چونکہ واحد متکلم کا سگا ہے فیل مزارِ معروف سے واحد متکلم کا سگا ہے یعنی آستہ اللہ یعنی اللہ میں گناہوں کو چھپانے اور بچنے کے اللہ کے حضور میں درخواست کرتا ہوں چونکہ غفرہ کا معنی گناہ معاف کرنے کے معنی میں ہے آشتاح رکمان گناہوں کے بخش کا اللہ تبار و تعالیٰ کے درخواہ درگاہ میں درخواست کے معنی میں ہے التجا کے معنی میں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کمال عاجزی سے بولتے ہیں کہ اے عظمت و بزرگی والے پر نگار اسلّہ میرا سوال ہے میرا عرض ہے میں عرض گزار ہوں میں التماش کرتا ہوں میرے عاجزانہ درخواست ہے میرے مہلثانہ درخواست ہے جی یعنی میرا درد مندانہ اپیل ہے کہ تو میرے گناہوں کو ڈام لے چھپا لے بخش دے اس کے معنی ہے زین گرامی استا اللہ العظیم استا اللہ کے کو حضور میں بآش معنی کون سے اللہ جو کہ عظیم ہے عظمت والی ذات ہے زین گرامیاب اللہ کی حاکمیت کو آپ تصور کر سکیں تو اللہ کی عظمت کو آپ در کر پائیں گے اللہ کون سی ذات ہے ہاں جی یہ تو لفظ اللہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ لفظ اللہ جو ہے لفظ جلالہ ہوتے ہیں وہ اس ذات باری تعالیٰ کا نام گرامی ہے جو اس نے اپنے لے رکھا ہے جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے ہاں اس کو وجود دینے والی ذات ہے اس کا راج اس کا پوری کائنات کے جو ہے معبود حقیقی وہی ذات ہے اللہ ہے رب صرف وہی ذات حقیقی ہے مراذق صرف وہی ذات حقیقی ہے ہاں جی اور زندگی بخشنے والا کائنات کے ہر شے کو خلق کرنے والی ذات صرف وہی اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو ان دنیا میں ایک بندہ کوئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں اس کو ہم کتنی عظمت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں ان ایک ایک انجینئر جو ہے کوئی نئی چیز جیسے جہاز سے ایجاد کرتے ہیں اس کو کتنی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں احترام کے نگاہ سے دیکھتے ہیں یا کوئی اور کوئی چیز ایجاد کر لیتی ہے تو ہم اس کو کتنی جو ہے احترام اور عظمت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آپ اندازہ کریں کائنات کے ہاں جی اس عظیم جو ہے انسان خود سے دیکھیں بھئی آپ کے اندر جو کمالات رکھیں آپ کے آنکھ کے کمالات دیکھیں کان کی کمالات دیکھیں دل کی کمالات دیکھیں دماغ کی کمالات دیکھیں آج دنیا نے کمپیوٹر میں اتنی ترقی کر لیا لیکن یہ تمام عقیل کے سامنے آتا ہے اللہ نے آپ کو دے دیا دل و دماغ کو سامنے رکھتے ہیں اس کے سامنے یہ تمام ایجادات کچھ بھی نہیں یہ تمام ایجاد کی تمام اجازات کے سرچس میں یہی عقیل ہے یہی آپ کے دل و دماغ جو اللہ نے آپ کو دے دیا اور کب سے آپ کو دیا ہاں جی اور بدو نے کسی معلوم مٹیریل کے اللہ تعالی نے اپنے حق میں کن سے سے آپ کو دے دیا اور یہ ایک موجود کا نہیں کائنات کے ہر موجود کو انسان و حیوانات ہو ہر زیرو کا نے عقل و شعور سے نوازا ہے ہاں جی کے کی عظمت کو تو ہم درخی نہیں کر پاتے وہ کتنے عظیم موجودات ہیں ہاں ان محلوقات تو ہری یہ سورج اور چاند ہاں آج سورج کے آپ دیکھیں کتنے عظیم آخ کا ایک دنیا ہے زمین سے کتنی گنا بڑا ہے بیس گنا بڑا ہے چار گنا بڑا ہے سائنسدان بلتے ہیں بیس گنا کوئی اتنے عظیم پورا آنکھ کا ایک مجموعہ جس کے قریب کوئی موجود جان نہیں سکتے اس اس آخ کے اس عظیم مجموعے کو زمین سے کتنے گناہ بڑا ہے آپ لوگ سائنس پڑھنے والے بچے جانتے ہیں طالب علم یہ عظیم جو ہے کا مجموعے کو ایک سسٹم میں ڈالنا ہاں اس کو ایک سسٹم میں ڈالنا اس کو ایک مدال میں ڈالنا اور پھر یہ باقاعدگی سے اللہ کے حکم سے چلتے رہنا اور یہ خوبصورت چاند یہ زمین یہ سیارات صفا یہ عظیم کہکشان یہ عظیم پہاڑ یہ سمندر اس کے اندر موجودات اس فضا میں موجود محلوقات اس کو رائیں اس پر بر و بہر میں موجود موجودات یہ تمام سبزیان درختان ہاں پہاڑ حیوانات طرح قسم قسم کے حیوانات اب ان تمام موجودات پہ آپ غور و فکر کریں تو اللہ کے عظیم ذات ہے ان تمام موجودات کا خالق وہی ذات ہے ان سب کو ہر لمارضی پہنچانے والا ذات وہی ہے ان سب کو ان سب کو زندگی پہنچانے والا ہر موجود ہر ہر وہی اللہ کے عظیم ذات ہے ہاں یہ جی کائنات کی ہر شیخ اللہ اللہ کی علمی عظمت کو آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے, ہیں، اللہ فرماتے ہیں، کوئی چیز زمین کے اندر نہیں جاتے مگر مجھے اس کے علم ہے کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتے مگر مجھے اس کے علم ہے کوئی چیز آسمانوں کی طرف نہیں جاتی مگر مجھے اس کو علم ہے کوئی چیز آسمان سے نیچے نہیں آتے مجھے اس کے علم ہے پھر وہ فرماتے ہیں وہ بالکل نشین علیم اور وہ کا ہر چیز کا علم ہے فرماتے ہیں زمین کے اللہ فرماتے ہیں غیب اور زمین و آسمان کے ہر چیز کا چابی میرے پاس ہے فرماتے ہیں پھر زمین کے اندر آسمان و زمین کے ہر شے کو جانتا ہوں پھر جزیات میں آ فرماتے ہیں دارا کسی طرح سے ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر مجھ کو اس کا علم ہے زمین کے اندر ایک دانہ بھی نہیں جاتا ہے مگر مش کا اس کا علم ہے ہر انسان دل میں کیا سوچتا ہے اس کا مجھے علم ہے ہر انسان کے حتاں جو ہے نگاہوں کی حرکات بھی ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں مخفیانہ چشم جنن کرتے ہیں اس کا بھی مجھے علم ہے حزین غلامی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو آپ درخت کرنے کی کوشش کریں کائنات کی موجودات میں غور و فکر کریں ان عظیم موجودات کو کس ذات بابرکت نے خلق فرمایا کہنے عظیم ذات نے خلا فرمایا تمام مجھے نہیں اللہ تعالیٰ نے موجودات کو خلق کر دیا اس کو پھر چھوٹی کر دیا ہاں یہ ایسا نہیں ہے جذین غلامی تو نہیں ایک تارخان ایک ٹیبل کو خلق بناتے ہیں چلانے کے بعد بھائی دکان میں بازار میں بھیجنے کے رکھتے ہیں پھر اس دکاندار سے اس ترخوان سے بنانے والے سے جو اس ٹیبل سے کوئی تعلق نہیں رہتا وہ ختم ہو گیا ہاں جی بس وہ جن خریدہ وہ اس کو رکھیں توڑیں اس کی مرضی بن جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حلق کریں انسانوں کا مجاد کو خلق کیا خلق کرنے کے بعد ان سب کو زندگی مسلسل ان سب کے زندگی پہ نگاہ رکھتے ہیں ان سب کے رزق پہ نگاہ رکھتے ہیں ان سب کی تربیت بھی نگاہ رہا ان سب کو جس مقصد کے لئے خلق ہے اس مقصد تک پہنچانے میں تسلسل کے ساتھ کنٹینیو بلا وفا بلا فاصلہ اللہ کے رحمت رحمان مسلسل ہر شے کو مل رہا ہوتا ہے اور ہر شے کو تمام انہیں کام اور بقا دے رہا ہوتا ہے اور تمام استباؤ بقا بھی کنٹینیو اللہ کی طرف سے ہر شے کو ملتی ہے کائنات کے ہر ذرے کو ملتی رہتی ہے ہاں جی اس کو رحمت اور رحمانی بولتے ہیں اور ایک لمحہ جس طرح آپ کے گھر میں اگر لائٹ جلا ہوا ہے تو مرکز سے جب تک اس کو بجلی مسلسل نہیں مل رہا ہوتا ہے نا وہ البا لائٹ نہیں جلتا ہے ہاں جی ہر لمحہ اس میں خاموشی ہوتے ہیں جلتے ہیں تو یہ اس طرح یہ کائنات کے رہنا ہے کائنات حسن جمال سب اللہ کی طرف سے مسلسل رحمتوں کے وصول سے ہوتے ہیں جان کر میں یہ سب اندال کریں کتنے عظیم ذات ہے اور کس عظیم ذات کی درگاہ میں آپ درخواست کرتے ہیں کہ الس اللہ عظیم اللہ یہ والے اللہ ایک کائنات کے رب اے کائنات کے مالک اے معئنات کے معبود حقیقی میں تیرے درگاہ میں دست بے دعا ہوں کہ تو میرے گناہوں ہم کو باشت دے میں تج سے درخواست کرتا ہوں میرے گناہوں کو بچ دے میں تیر حضور میں التجا کرتا تو میرے گناہ کو باش دے میں تیرے درگاہ میں دس بہ میں عاجزانہ درخواست کرتے ہیں اللہ میرے بناہوں کو بخش دیں استاف اللّہ علیہ عظیم کا یہ مختصر توزیح ذہن گرامی اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھ کر ان, جی؟ ان کو دل و جان سے کمال عاجزی کے ساتھ پڑھتے رہنے کے پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے